بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على من نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی آمین یارب العالمین آج ہم انشاءاللہ سورة المائدہ آیت نمبر 101 سے 108 تک پڑھیں گے سب سے پہلے مختصر تفسیر پھر اس کے بعد انشاءاللہ لفظی ترجمہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسی چیزوں کے متعلق سوال مت کرو کہ اگر وہ چیزیں تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے تو تمہیں برا لگے خصوصاً تب سوال مت کرو جب قرآن نازل ہو رہا ہو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے شان نزول کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ جب سورہ آرِ ابنان کی آیت وَلِلَّهِ وَلِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطْوَى إِلَيْهِ سَبِيلَ یہ والی آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ لوگوں کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہر سال حج فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خموش رہے انہوں نے پھر پوچھا آپ خموش رہے انہوں نے پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر کہا کہ اگر میں ہاں کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تب یہ والی آیت نازل ہوئی لا ان اشیاء تسوکم. یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے اسی طرح صحیح مسلم میں بھی موجود ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرتے ہوئے آپ سے پوچھتے کہ میرا باپ کون ہے کسی کی اونٹنی گم ہو جاتی وہ پوچھتا میری اونٹنی کہاں ہے تو ان لوگوں کے بارے میں یہ والی آیت نازل ہوئی یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا ان اشیاء انتو بدالکم تسوکم یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِن انها ہی القرآن و کہ خصوصاً جب تم قرآن کے, نزول کے وقت سوال کرو گے تو تمہارے سوال کی وجہ سے کوئی ایسا حکم نازل ہو جائے گا جس میں تمہارے لیے سختی اور تنگی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی مگر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی اور یہ ضروری نہیں کہ جب قرآن نازل ہوتا ہو تبھی سوال نہیں کرنا چاہیے ویسے بھی زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے اسلام اسے پسند نہیں کرتا ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اللہ فرماتے ہیں پہلے بھی ایسی قوم حضری ہے جنہوں نے سوال پہ سوال کیا کبھی کہنے لگتے کہ ہم پہ حج فرض ہو جائے کبھی کہتے کہ ہم پہ قتال فرض ہو جائے کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے سوال پہ سوال جب اللہ رب العزت نے ان پہ جہاد کو فرض کر دیا جب اللہ ان پہ کوئی حکم نازل کر دیتے پھر خود ہی اس حکم کا انکار کرنے لگتے اس کے بعد والی آئت میں اللہ رب عزت فرماتے ہیں ما جعل اللہ, من ولا ولا ولا حام اللہ نے بہیرہ صائبہ وسیلہ حام کو حرام نہیں کیا تمہارے لیے تم خود ہی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو اور تم میں سے اکثریت ایسی ہے جو عقل ہی نہیں رکھتی ویسے تو بحیرہ صاحبہ وسیلہ اللہ حام کے متعلق مفسرین کے کئی کول ہیں امام سعید بن مسیب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کے دودھ کو مشرق بتوں کے لیے وقف کر دیا کرتے کوئی اور آدمی اس کے دودھ کو استعمال نہیں کرتا تھا اور صاحبہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے وہ اپنے معبودوں کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے آج کل بھی کئی لوگ پیروں فقیروں کے نام پہ سانڈ یا اس طرح کچھ چیزیں کچھ جانوروں کو ان کے نام پہ وقف کر دیتے ہیں جو کہ سرہ سراسر مشرقوں کی آدت ہے اسی طرح وسیلہ اس جوان اونٹنی کو کہتے ہیں جو پہلی اور دوسری بار مادہ کو جنم دیتی اگر اس نے پہلی اور دوسری بار مادہ ہی کو جنم دیا ہوتا اور اس کے درمیان کوئی نر نہ ہوتا تو لوگ اسے بھی اپنے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے اور ہم اس سانٹ اونٹ کو کہتے تھے جو ایک مخصوص تعداد میں اونٹنیوں کو حملہ کر دیتا تو اسے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے اس پر کوئی بوجھ نہیں لاتے یہ قول امام صاحب کا صحیح بخاری میں موجود ہے بہرحال غیر اللہ کے نام پہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ یہ کفار کا ہے اور آج بھی نام نہاد مسلمانوں میں جاری ہے اللہ فرماتے ہیں اس قسم کے یہ شرک کرتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے لیے خاص کرنی چاہیے وہ کسی اور کے لیے خاص کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ تب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو اپنے باپ دادا ہی کافی ہیں ہم تو اپنے باپ دادا کے دین کی ہی پیروی کریں گے اللہ فرماتے ہیں تب بھی یہ اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے اگر ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں راہ راست پہ نہ ہوں. ایوہ آمنوا علیکم انفسکم. اے ایمان والو تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے اللہ فرماتے ہیں اے لوگ اے ایمان والو اپنے آپ کی اصلاح کرو نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرو جو شخص اپنی اصلاح کر لے امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر کا فریضہ بھی انجام دے تو لوگ چاہے گمراہ ہو جائیں لوگوں کے گمراہی کا وبال اس شخص پر نہیں ہے کیوں کیونکہ لاتا زیرو بازی روم ازرا اخرا کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا بعض لوگ اس مبارکہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف انسان کو بس اپنی ہی فکر کرنی چاہیے اپنی نجات کی فکر کرنی چاہیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے امر بالمعروف نہیں انل منکر کا فریضہ سر انجام نہیں دینا چاہیے یہ غلط ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کہ اس قول کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں تک پہنچایا لوگوں کو بتایا سیدنا کیس فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خطبے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا لوگوں تم اس آیا مبارکہ کو پڑھتے ہو یا لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے جب تم ہدایت پا چکے اور تم اس سے غلط استطلال کرتے ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک لوگ جب کسی ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو اپنی عذاب میں لے لے اور ویسے بھی اس آیا مبارکہ میں اگر ہم غور کریں تو یہاں پہ لفظ آیا ہے لا یزروں کو منزلہ اضاحت کہ جب تم ہدایت یافتہ ہو تو جو بندہ گمراہ ہے اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی ظاہر سی بات ہے بندہ ہدایت یافتہ ہی ہو سکتا ہے جب وہ امر بالمعروف اور نہیں ان منکر کے فریضے کو سر انجام دیتا ہو اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یادین کم ادا کم المعود فرمایا ہے مسلمانوں جب تم حالت سفر میں ہو اور تمہاری وفات کے آثار ظاہر ہوں اور تمہارے پاس مال بھی ہو تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ مسلمانوں میں سے یا غیر مسلموں میں سے تم دو لوگوں کو گواہ بنا دو اور اگر ان دو گواہوں کے بارے میں میت کے برا کو شک ہو کہ شاید ان گواہوں نے خیانت کی ہے اور میت کا کچھ مال چھپا لیا ہے تو انہیں اثر کی نماز کے بعد قسم اٹھانے کے لیے روک لیا جائے پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں گے اور کہیں گے ہم مال کی وجہ سے اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے چاہے جس کے لیے ہم قسم کھا رہے ہیں وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اور جس گواہی کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے چھپا کر ہم گناکار نہیں ہوں گے اور اگر ان دونوں کے قسم کھا لینے کے بعد پتا چل جائے کہ انہوں نے خیانت کی ہے تو میت کے رشتہ داروں میں سے دو قریبی رشتہ دار آگے بڑھے اور قسم اٹھائیں کہ ہم دونوں کی گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ قابل قبول ہے کہ انہوں نے خیانت کی ہے اور جھوٹ سے کام لیا اللہ فرماتے ہیں پھر اس طرح قسم کھائی جائے گی دراصل اس آیا مبارکہ کا شان نزل یہ ہے جو کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے کہ بنو ساہم قبیلے کا ایک مسلمان شخص تمیم داری اور ادھی بن ادبا کے ساتھ سفر کے لیے نکلا سامی کو ایسی سرزمین پر موت کہ وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا جس کو وہ وسیعت کرتا اور سامان اس کے حوالے کرتا لہذا اس نے اپنے سامان کو تمیم اور ادھی کے حوالے کر دیا پھر جب وہ دونوں اس کے سامان کو ساتھ لے کر واپس آئے تو وہ نے دیکھا کہ اس میں ایک چاندی کا جام تھا جس پر سونے کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے وہ غائب ہے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم اور ادی سے قسم لی انہوں نے قسم کھا کے کہہ دیا کہ نہیں ہم نے نہیں لیے ان کو چھوڑ دیا گیا بعد میں وہ جام مکہ میں ملا لوگوں نے اس آدمی سے جس کے پاس جام تھا اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے اسے گواہی دی کہ یہ انہی کے ساتھی یعنی سہمی کا جام ہے تب اللہ رب العزت نے یہ والی آیت نازل کی یادین شہادت کیا ایمان والو تمہاری جو گواہی ہے یعنی جب کسی ایک کو موت آنے لگے تو اسے چاہیے وہ دو لوگوں کو وسیعت کر دے اور وہ جو دو لوگ ہیں وہ اثر کے بعد گواہی دیں گے اس بات کی کہ ہم نے بالکل بھی خیانت سے کام نہیں لیا ہم نے خیانت نہیں کی لیکن اگر بعد میں یہ بات ظاہر ہو کہ انہوں نے خیانت کی ہے پھر میت کے میں سے دو آدمی قسم کھا کے کہیں گے کہ انہوں نے خیانت کی ہے آئیے انہی آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا یادینہ اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے لا تسلو نہ تم سوال کرو ان اشیا ایسے چیزوں کے متعلق کہ ان اگر تبدا ظاہر کر دی جائے لکم تمہارے لیے تسوکم تو بری لگے تمہیں وہ ان تس اور اگر تم پوچھو گے انہا اس کے متعلق ہی نا جب کے یونزل اتارا جا رہا ہے القرآن تبدا تو, تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی لکم تمہارے لیے اف اللہ در درگزر کیا اللہ نے ان سے واللہ اور اللہ بہت بخشنے والا حلیم بہت بردبار ہے قد تحقیق پوچھا تھا ان چیزوں کے متعلق ایک قوم نے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے ثم اس پھر وہ ہوگے بہا ان کے ساتھ کافرین کفر کرنے والے ما نہیں مقرر کی اللہ نے مم رتن کوئی اونٹنی جس کا دودھ بتوں کے لیے خاص ہو ولا صائبہ اور نہ کوئی جانور جو بتوں کے نام ہو ولا وسیلہ اور نہ ایسی اونٹنی جو بتوں کے لیے آزاد ہو ولا حام اور نہ کوئی نر اونٹ جو بتوں کے لیے آزاد ہو ولیکن اللہ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یفترونہ وہ باندھتے ہیں علاللہ اللہ پر القذبہ جوت وَاَكْثَرُهُمْ اور اکثر ان کے لایاکلون نہیں اقل رکھتے وَإِذَا اور جب قِيلَا کہا جاتا ہے لَهُمْ ان کو تَعَالَوُ تم آؤ الٰہ اس چیز کی طرف جو انزل اللہ نازل کی اللہ نے وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف قَالُو تو وہ کہتے ہیں ہس کافی ہے ہمیں ماں وہ جو وجدنا ہم نے پایا آلے ہی اس پر آبا استاد کو اولو کا نا کیا اگر ہوں ان کے باب زیادہ لا یا لمونا نہ جانتے ہوں شئی ان کچھ بھی ولا یا اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہو یادینا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو آلے لازم ہے تم پر انفسکم سکم اپنی جانے یعنی تم اپنی جانوں کا بچاؤ کرو لذرکم نہیں نقصان پہنچا سکے گا منزلہ جو گمراہ ہوگا جب تم خود ہدایت پر ہو اللہ کی طرف تمہاری واپسی ہے تمہارا لوٹ کر جانا ہے جمین سب کا فیون پھر وہ خبر دے گا تمہیں بیما کن تم اس کی جو تھے تم تعملون عمل کرتے یا ایوہ آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو شہادت, شہادت ہونی چاہیے بین بینکم تمہارے درمیان اذا جب حضارہ آ پہنچے حاضر ہو تم میں سے کسی کو الموت موت ہین الوسیتی وسیعت کے وقت اسنان کن کی شہادت ہونی چاہیے دو زبا عادل عادل شخصوں کی منکم تم میں سے او یا آخارانی دو اور ہوں من تمہارے سوا یعنی غیر مسلم ہو یا تو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو ان کن تم اگر تم ہو ذرب تم سفر کر رہے فل عرضی زمین میں فاصابتکم پھر پہنچے تمہیں مصیبت کوئی مصیبت فاصابتکم پھر پہنچے تمہیں مصیبت الموت مصیبت موت کی تحوی سو تم روک لو ان دونوں کو من بعد سولا نماز کے بعد فیوک سیمان پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں بلہ اللہ کی انر تم اگر تم شک کرو لا وہ وہ کیا کہیں وہ کہیں کہ لا نشتری نہیں ہم لیتے بھی اس قسم کے بدلے سامان کوئی قیمت ولو اگر اگر کانا ہو وہ قربا رشتے دار و لانب تم اور نہیں ہم چھپاتے شہادت اللہ اللہ کی گواہی کو انا اگ یعنی اگر ہم چھپائیں گے تو ان یقینا ہم ادا اس وقت من العاصمین البتہ گناگاروں میں سے ہو جائیں گے فئن پھر اگر اطلاع ہو جائے اللہ اس پر کے انا ہما بے شک وہ دونوں استحق اسمن وہ مرتکب ہوئے ہیں گنا کے فآخران تو دو اور یقومان کھڑے ہوں مقام ان دونوں کی جگہ من الدینہ ان لوگوں میں سے نستحق کا علیہم جن کی حق تلفی ہوئی ہے اولیان قریب تر یعنی میت کے جو رشتے دار ہیں پھر ان میں سے دو کھڑے ہوں فیوک سیمان پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں بلا اللہ کی لشہادۃنا کے یقینا ہماری شہادت احق کو زیادہ سچی ہے من شہادت ان دونوں کی شہادت سے وماطینا اور نہیں ہم نے زیادتی کی ان نہ بے ہم اس وقت یعنی اگر ہم زیادتی کریں گے تو اس وقت ہو جائیں گے لمین غالمین ظالم سے ظالم یہ طریقہ ادنا زیادہ قریب ہے اتو اس کے کہ وہ دیں بے شہادت شہادت اللہ ٹھیک طریقے پر او یا خافو ڈرے ان اس سے کے تردہ رد کر دی جائیں گی ایمان قسم بعد ایمانہم بعد ان ورسا کی قسموں کے واتق اللہ اور تم ڈرو اللہ سے واسمعو اور تم سنو واللہ اور اللہ لا یهد القوم الفاسقین نہیں ہدایت دیتا فاسق لونگو کو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین